الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء ما بعد اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدم طواتمر يذل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا على أنه لم يكن عنده في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا الى ما ذري عنه إليه نماز مراد ہے زہر کے جو قائم ان کی دلائل ان کے جوابات آباد آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکے ہیں کسی کے زمین میں کہیں اشارے بھی آ چکے ہیں یہاں پہ ان حضرات کہ دلائل کو ذکر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ و فجر کی نماز ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فجر کی فجر کی قائلین کون تھے؟ کہ ہے کوئی ایک بتا ہے امام فراہم کا حال اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ساری ان کا کہنا یہ تھا کہ سلاد سے مواد فجر کی نماز, فجر کی نماز اللہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے ابھی رضا کابی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی فجر کی آپ نے روز سے پہلے خنوت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سلاد ہے یہ وہ الگ سے مراد فلوط پر استعلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلوز پڑھی جاتی ہے کی نماز میں اور اس پر پھر استعلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلاخ المست وہ نماز ہوگی جس میں فلوط ہوگی سلاخ المسط وہ نماز ہوگی جس میں فلوط ہوگی اور فلوط کس میں ہے قجل میں ہے قلوط کس میں ہے قجر میں, میں, میں, میں ہے یعنی ان کے اقوال کے مطابق جب فلوج فجر میں ہے تو معلوم ہوا کہ سلاۃ المسطی نماز ہوگی فجر کی نماز ہوگی ساتھ اسی طریقے سے, سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مساط شریف کے پیچھے نماز پڑھی صبح کی نماز تو میرے پہلو میں ایک شخص تھے جو, جو کہ صحابہ میں صحیح تھے انہوں نے فرمایا صبح کی نماز کے متعلق یہ کیا ہے سلاۃ یہ ٹھیک ہے بھی معلوم ہوا کہ سلاد السطیٰ کون سی نماز ہے فجر کی نماز اللہ آپ کا عمل کیا آپ نے یعنی پڑھی اور پھر آپ نے یوں فرمایا کہ یہ کیا سلاۃ الوسطی ہے اور دوسرے نمبر پر کیا استعال کا طریقہ یہ ذکر کیا علاقہ وہ نماز ہے کہ جس میں عنو پڑی جاتی ہے فجر کی نماز میں تو معلوم ہوا الگا پکانا <الغدا> حضرت کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی الخن کالا جائے اپنے نماز کبھی کالا اب ال کے خلف ابھی میں نے ابو متاثری کے پیچھے نماز پڑھی صبح کی نماز فقالم کا شخص ہے عباس جو اس طرف گئے ہیں اس کی وجہ سے so وہ صبح کی جو فجر میں جو قلعہ شواب ہے سلاۃ ال نماز کو کہہ دیا کہ جس نماز میں لہٰذا ہے ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ فجر میں تو معلوم ہوا کہ سلاۃ السطیٰ وہی نماز ہے جس میں خلوط اور, اور پتہ چلا کہ سلاۃ السطیٰ بھی کون سی نماز ہے فجر کی نماز یہ ہے کہ عباس کے بیچ میں جو ہے یہ حضرت میں آپ حضی اللہ تعالیٰ عام یہاں حضرت منصوفیہ نے سوری میں سے مجاہد حامدید حضرات سے خاندین کا معنی منقول ہے کہ قاندین کی کیا تفسیر ہے خاندین کی کیا مراد ہے تو ان کی مراد کے متعلق قاندین کے معنی اور مراد کی تعلیم جو ان صحابہ احرام سے تعلیم سے منقول ہوئی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو منسوخ کر کے بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر ایک روایت بھی یہ آیا کہ خاندین سے مراد سکوت ہے خاموشی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے نماز کے دوران ہاں جی ہم سلام کا جواب دیا کرتے تھے شین کا پوچھتا تک کتنی رقطیں ہوئی ہیں اس کو نماز میں کھڑا شخص بتا اتنی رکھتے ہو گئی ہیں وہ جلدی جلدی سے اپنی وہی رکھتے پڑھ کے جماعت میں ساتھ میں شامل ہو جایا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ ایک زمانے تک ٹاپ تھا جب نماز پڑھتے رہے پھر چلے گئے تھے سفر میں کہ کسی کے رہنے والے میں آئے تھے چلے گئے پھر زمانے زمانے کے بعد پہلے اس زمانے میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں جب باتیں ہو رہی تھی نماز میں دعا سلام ہو رہی تھی خیر و واقع ہو رہی تھی اور اب جب ایک زمانے کے بعد لوٹے تو سب کے سب سکون سے پڑے ہیں آئے سلام کیا جواب کسی نے نہیں دیا کوئی اور بات کی کوئی بھی نہیں بولا تو جب سلام پہلا تو حضور نے بلایا اپنے پاس حضرت, سمجھ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا انضا لمب یا سلم بشیم کلام اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ یہ جو نماز ہے لوگوں کے کلام سے مشابے کلام کی متحمل نہیں ہو سکتی صحابی وہ فرماتے ہیں کہ سکھانے والا میں نے حضرت حضرت سے آن حضرت کے علاوہ کرے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھ پاؤں سکھانے کا انداز بتلانے کا انداز تو گور گھر کے وہ صحابوں کو دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے وہی بات کا جواب نہیں دے تھے بلکہ وہ تو سوچ میں پڑ گئے تھے کہ مجھ سے پتہ نہیں حضور کو کوئی ناراضگی تھی جس کو جسے سارے صحابہ نراز ہو جائے ہیں وجہ کا مقصد یہ آیت نازل ہو گئی تو, تو ہم کیا ہو گئے خاموش ہو گئے خوشو و خوشو سے نماز پڑھنے لگ گئے سکون اختیار کر لیا صرفسپی اور تخلیق بس اس کے علاوہ کوئی اضافی کلام نہیں تو ان سب اس کے معنی منقول ہیں لہٰذا اس کے باوجود بھی قاندینا ہر جس درست نہیں ہوگا یہ پہلا جواب ہے مخالفت کی, کی گئی ہے اس آیت مبارکہ كيف معاملنا النبي عليه واله وصحبه حدثنا ابن شيماء قال <سؤال> حدثنا يزيد بن هارون قال قرأنا اسماعيل بن نبيه قال عن حارث بن شعيب عن ابي عامر بن شيबानी عن بن ارقم زيد بن ارقم رضي الله تعالى قال كنا نتكلم في الصلاه هم باتیں کرتے تھے نماز میں حتى نزلت یہاں تک ایت عمرنا الذي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسط يقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت حیا خاموشی کا سوا کرتے تھے نماز میں نظر فَالْقُنُوتُ فَالْقُنُوتُ کہتے ہیں جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یعنی اس سے باہر ہو گئے یہاں تک کہ یہ عیت نازل ہوگی اب پنج کا مانا بھی انتر ہے پل کنوت کیا ہے خاموشی خدو ابد الجنا <سؤال> خوشی وزیمانا دیکھیں گے تو جھکانا بازوں کا مراد خوشوئے سے اللہ کے خوف سے نگاہوں کو خط رکھنا کیا ہے یہ خان کی رقو خوشب خزور اور محمد عامر شاہ بھی وہ کہتے ہیں لانل مِنْ کماتا <وشَيُنًا> اگر قنود وہ چیز ہے فرما برداری کا نام ہے قنود جی اس سے لال قلعہ کیا مانی ہے اور <سؤال> نمازیما ساری ساری اور وہ چیز جس کو تم نے قلود بنا رکھا ہے فلاں ادری ماں ہوا مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہے, قلود کیا ہے؟ ساری کی ساری نماز یعنی خوشبو کا نام ہے کتاب کا نام ہے تو پتہ چل رہا ہے ان تمام جرائل روایات کا کیا پتا چلا کہ خنوت کے معنی کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو بیان کیے گئے وہ نماز نہیں کی جس میں پڑھی جاتی خون کے معنیٰ کے, ہیں قنوط کے معنیٰ خاموشی کے ہیں قنوط کے معنی اب نچوڑ نکال رہے خاموشی <سؤال> ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> لہٰذا جب یہ بات ثابت ہوگی کہ والی مانا نہیں ہے تو اب یہ دلیل ہی نہیں بن سکے گی یہ والی آیت دلیل نہیں بن سکے گی, بن گی اس سوال اس قلوط پر کہ جس کے جو صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے استقبال کی وجہ سے نکل جائے گی یا اس آیت میں کوئی دلیل ہو اب یہ دلیل نہیں بن سکے گی اعلیٰ اور کہ اس آیت میں یعنی جو قروج کا سلسلہ کیا گیا فون جاتی ہے صبح کی نماز میں لہذا اب اس مذاکرات کے بعد اب اس پر یہ بڑی آئے دلیل نہیں بن سکتی تھا جواب ایک حضرت ابن عباس کی روایت کا دوسرا جواب سے ہے نے انکار کیے ابن صبح کی نماز میں پڑھتے ہی نہیں تھے صبح کی نماز میں فنوط پڑھتے ہی نہیں تحرت ابن اباس <سلام> تو قرآن مجید یہ ہے توان تین امر کا چیزہ ہے اگر حضرت ابن اباس سے یہ بات ثابت ہے تو وہ صبح کی نماز میں نہیں پڑھتے تھے تو پھر یہ روایت یہ تھا کہ پڑھا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کبھی پڑا، کبھی پڑھا ہے کبھی نہیں پڑھا تو اگر پرانی مجید کی آیت میں جو کان تین ہے اس سے مراد اگر خلوط ہی ہوتی پھر تو یہ امر ہے اور امر وجود کے لیے آتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے پڑھا جاتا یہ کتاب اللہ کا حکم ہے تو جب خود حضرت ابن اباس نے ہمیشہ کے لیے اس کو لاگو نہیں سمجھا تو پتا چلا کہ قلوط سے مراد وہ قلوط نہیں ہے کہ جو سمجھا گیا کہ جو فجر میں پڑی جاتی ہے بلکہ قلو سے مراد خوشی و خلو ہی ہے جو اپنے باپ کو خود کا انکار موجود ہے کہ وہ یعنی انکار مطلب نہیں کہ مطلب یہ کہ وہ فجر میں ہمیشہ انہوں نے نہیں پڑھا جب ہمیشہ نہیں پڑا تو خود ثابت ہو گیا کہ قلوط سے مراد یہاں پر وہ قلوط نہیں ہے, جو فجر, ہے جو فجر میں پڑی جاتی ہے بلکہ قلوط سے مراد یہاں خوش اس لیے اگر جو فجر میں پڑی جاتی ہے اگر وہ قروش برار ہوتی ہے اور عمر کے لیے آتا تو پھر حضرت بھی حضرت کی نماز میں پڑھتے ایسے ہی بات نہیں قدر وہی نظر فی ہم نے اس پر روایت کیا ہے اس اس بات کی ہے ٹھیک ہے بابل قانون کے اندر آه آه انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے آ جائے گا کس رات دوستوں کو حاضر آیا اور اگر خرو میں ہے اگر اس کے بعد نہ کر دے ہمارا بھی ہے اس, ہے کہ اس کا حکم کا جب کتاب اللہ کا حکم ہے سنت رسول کی بارے میں کتاب اللہ کا حکم ہے جب کتاب اللہ کا حکم ہے تو اس کو کبھی بھی نہ چھوڑ دے جب تمہیں چھوڑنا ثابت ہے تو پتہ چلا کہ کا مراد وہ نہیں ہے جو خاموشی ہے مقدر بھی آئے اپنی آباد میں لگی جہاں بس دو جواب آپ نے پڑھ لیے ہیں اور پانچ جواب آپ کے باقی ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کے حامی نسل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ